رحل بانی مترواجی رہا ہے نا سی وائی دل تو چبر سا متراہب تو سی سنت بانی کان سلیاح دل آس عبد الحمر لاؤ من ریکرا ہے ناس ہمیں چیوتر رکھ بھرا کچھ اللہ شرم کدارے کام رہتے ہیں متارس کی نہ کم جت مرت چاہیے دم اصل اتفاقی کائدن بلازری نے سیکھی گی متر ہر قائدن بلازن سیکھی گی ہر کے فرائض دان کا کنیا کی, کی, کی اور نوافل نہیں سیکھی کافر قائدن بلازن سیکھی دادرے واڑا میں سلیم تفک نے خود مکھی مائدن بلا سیکھیے گی سنچ پرائدن سیکھی اور نوافل سیکھی اور پھر بلا اوسرین سیکھی گی اور آپ سیکھی کی سی ندی دن سے متر آدر راہ پیلا سی نیچہ مالت پسم کی, کی پشانت ہارد پر دوسرا شو شکل رویت نہ پزمکا کی حالت نہیں تر مشان دا حال فرض ہے نہ مشان نہ فرض ہےungal par aham an pakara chimitul hal bashan da hal farz hai na bashan da sanan bari aur daikr imam tahawi kitab pao walahat mahmula chakra luzum duwa teno sunnat baad in lahadatum salat ke luzum ragane me lahal rogda shamshe اگر کر مراد لے لے ہم بنگاڑ شاہ چیز پکاؤ آگے تعبیر نا سراب لے لے نا... چاہنے سرات اللین... با... قول... اللین... آتان... رشتا... شام سے مطابق سراب اللہ براد وفي الباب عن إذن عبار قرى بإذن عزيز بن مرحديث الأسان الثانيين وقرى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا ورعى أن يؤثر الرجل على الله الذي وهي أقول شابيه أحمد وإلحاب وقرى بعض أهل العلم من لا يؤثر الرجل على الله الذي فإذا أراد أن يؤثر أن الزلاف أودا على الأرض وهو بعض العلم